بسم اللہ الرحمن الرحیم و نخم علی رسول کریم محترم جناب محمد یوسف اصلاحی ہندوستان کے ایک عالم دین ہیں اور الاصلاح سے فارغ التحصیل ہیں آپ اڑتالیس کتابوں کے مصنف ہیں جن میں مشہور کتابیں آسان فقاط شعور حیات آداب زندگی حسن معاشرت اور دائی اعظم ہیں آپ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی شعرہ کے رکن ہیں آپ کی زیر نگرانی رام پور میں کئی مدرسے چل رہے ہیں جن میں لڑکیوں کی مدرسے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ رسالہ ذکرہ کے ایڈیٹر بھی ہیں مولانا محترم نے گزشتہ ہفتے امریکہ سے واپسی پر جدہ میں مختصر قیام کیا اور بر تغیر کے مسلمانوں سے خطاب کیا ادارہ ایک سو آواز مولانا محترم کا یہ خطاب آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے سماعت فرمائیے مولانا محمد یوسف اسلائی مول سلم سید مولانا محمد صلی اللہ علیہ رائے حق کے مخلص ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جدہ سعودی جی عرب کا ایک مشہور شہر ہے اور آپ لوگ پاکستان ہندوستان اور ممکن ہے کچھ بنگلہ دیش سے بھی آئے ہوں تو بر صغیر کے آئے ہوئے لوگ ہیں اس وقت شہر سعودی میں کوئی نہیں ہے لیکن بر صغیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور جو لوگ یہاں آئے ہیں صغیر سے بلعموم وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دین سیکھیں دین سکھائیں دین پہنچائیں دین کی اقامت کریں اس مقصد سے کوئی نہیں آیا ان ماشاء اللہ کوئی مقصد ہو تو بڑا قیمتی شخص ہے وہ اور اگر وہ آیا ہے اس لیے تو میں اس سے کہوں گا کہ بڑی ضرورت تمہاری بڑے سغیر میں ہے آئ سب اس لیے ہیں کہ اپنے کل کو آج سے بہتر بنائیں خوشحالی کی زندگی گزاریں زندگی کے وسائل انہیں معلوم ملے اور سکون اطمینان سے کی زندگی کے اگزام بتا دیں ذرا پسادگی سے اور اولاد کا مستقبل روشن کریں کچھ بینک بیلنس چھوڑ جائیں اولاد کے لیے کچھ اچھے مکانات چھوڑ جائیں کچھ اچھے انداز سے گزر ہو جائیں اور یہ زندگی کے ایام نسبتاً خوشحالی سے گزار لیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ملامت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی ملامت کر رہے حقیقت بیان کر رہا ہوں حقیقت یہی ہے آئے اسی لیے مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے بھی اگر آئے ہیں تو یہ نہ کوئی شرم کی بات ہے نہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ کوئی غلط بات ہے اس لیے کہ اللہ رسول نے ہر انسان سے یہ کہا ہے کہ وہ اولاد کی بہتر سے بہتر کوشش کرے جدوجہد کرے اور اپنے مستقبل کو خوشحال بنانے کی کوشش کرے البتہ پیسے کا پرستار نہ بن جائے دولت کا پرستار نہ بن جائے دولت کو خدا نہ بنا لیں دولت کے پیچھے نہ گر جائے بلکہ دولت کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں کرے بار نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی مستی سے نیچے اتر رہے تھے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بہت تنومنگ ہے تندرست ہے اور وہ بڑی سخت محنت کر رہا ہے پسینہ بہا رہا ہے تو صحابہ بھی کھڑے ہوئے رسول اللہ بھی کھڑے ہوئے سلام دعا ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس جوان کو دیکھا آپ نے اللہ نے کیسی جوانی کی ہے کیسا لہنگ بنایا ہے کیسی تندرستی عطا کی ہے اور کیسا پسینہ بہا رہا ہے محنت کر رہا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مگر یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے پیٹ کے لیے کر رہا ہے کاش یہ خدا کے لیے اللہ کے راہ میں کرتا یہ جدج ہے یہ پسینہ بہت اللہ کی راہ میں صحابہ کی یہ بات سن کر آپ ٹھہرے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے نباز محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فروغ و قدر و قیمت جاننے والے اور انسانیت کی معراج سے آسنا کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ سنو اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے پسینہ بہا رہا ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور یہ ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے وہ فیس ابھی بلّہ تو یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے فو حفیظ عبیل اللہ تب بھی اللہ کی راہ کر رہا ہے اور اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اپنی ضرورتیں خودداری کے ساتھ خود پوری کریں تو فو حفیظ شبی اللہ تب بھی اللہ کی راہ میں کوشش تو یہ حدیث آپ کو صحیح مزاج صحیح فکر صحیح نقطۂ نظر عطا کرتی ہے کہ آپ شرمائے نہیں ملامت نہ سمجھیں برا نہ سمجھیں آپ اگر اس لیے آئے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا شقیق بلقی رحمتہ اللہ علیہ العلوم میں مولانا نے ان کے تذکرے کیے ہیں ان کے واقعات بیان کیے ہیں ایک واقعہ مجھے یاد رہ گیا شفیق بلقی رحمت اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے تھے اور کافی ارادت مند تھے ان کے ان کے عقیدت مند کافی لوگ تھے بہت سے لوگوں کو دعوت احساس سے مستفی فرماتے تھے ایک دن ان کا ایک ارادت مند اور عقیدت مند آیا اور اس نے کہا حضرت میری یہاں کوئی جب نہیں ہے کوئی روزوں کا بندوبست نہیں ہے مزدوری نہیں لگتی ہے میں شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں آپ مجھے یاد دیں کہ اس شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاؤں وہاں روزی تلاش ہوں جاب تلاش کروں روزی کماؤں انہوں نے دعاؤں کے ساتھ رختخ کیا مگر کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ موجود ہیں مسجد نماز میں تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو دوسرے شہر سفر پر گئے تھے روزی کمانے کے لیے یہاں کیسے آئے پھر موجود ہو تو اس نے کہا حضرت میں گیا تو تھا ایک دوسرے شہر میں کہ روزی کماؤں ہوں اور دولت کماؤں لیکن میں نے ایک مندر دیکھا سفر کے دوران اور میں واپس ہو گیا جو لوگ بیٹھے تھے شخیب بلقی کے پاس ان کو بھی ذرا فکر ہوئی کہ بھائی کون سا منظر اس نے دیکھا کہ یہ واپس آ گیا اس نے بیان کیا کہ میں جب جا رہا تھا تو جنگل سے میرا گزر ہوا ایک درخت کے نیچے میں نے دیکھا کہ چڑیا بیٹھی छोटी چھوٹی छोटी بہت چھوٹی سی چڑیا ہے اس کی دونوں हैं ٹوٹے मेरे ہیں تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس ٹوٹے پرندے کو ٹوٹے پر والے پرندے کو روزی کیسے بچتی ہوگی یا اپنا رسک کیسے تلاش کرتی ہوگی اور کیسے اس کا بھرتا ہوگا میں اس فکر میں دھن میں تھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اپنی چونچ میں کچھ لایا اور اس نے اپنی چونچ میں سے اس کی چونچ میں ڈالی اور ہو گیا تو میں وہیں سے واپس ہو گیا اور واپس ہوا تو حضرت میں چلا آیا واپس میں نے یہ سوچا کہ پرندے کو جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں جو اوڑ نہیں سکتا روزی تلاش نہیں کر سکتا پیرل کے بیٹھے بیٹھے اللہ اس کی روزی کا انتظام کر رہا ہے اور ایک پرندہ سے پہنچا رہا ہے تو جب اس کو روزی یہاں پہنچ رہی تو میں بھی اپنے شہر بستی رہوں مجھے بھی اللہ تعالی پہنچائے گا میں کیوں مارا مارا کروں تو شقیق بلخی نے جو جواب دیا ہے وہ بصیرت کا ماسٹر پیس ہے شقیق بلخی نے کہا کہ تم نے سوچا تو صحیح مگر تم کم ہمت نکلے تم نے یہ تو چاہا کہ تم ٹوٹے پر والے پرندے بن جاؤ تم نے یہ جو نہیں چاہا وہ پرندہ جو لایا تھا بڑا والا وہ بن جاتے وہ بھی تو بن سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فتبے میں یہ فرمایا کرتے تھے الید السفلہ دینے والا ہاتھ اوپر کا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے کے گا سے بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس صحیح نقطۂ سے یہ سفر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ مبارک دیں کوئی پریشانی کی بات اور اگر آپ نے ایسا نہیں سوچا ہے تب بھی کوئی ذکر کی بات نہیں ہے نیت بدل پہ کیا دیر لگتی ہے اب نیت بدل لیجیے نیت اپنی صحیح کر لی تصدیق کر لیے اس کی نیت کے بدل میں ایسے بھی بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے چیزیں کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں نیت عظیم انقلاب کی ایک نیت سے آدمی کام کرے کچھ اس کے ایسے ذمراط ہوتے ہیں دوسری نیت سے کرے اس کے ذمراط اور نتائج اور وقت کٹور ہو جاتے ہیں لیکن فض کی نماز میں ہم دو رقاب سنت پہنچتے ہیں اور دو رقاب فرض پڑتے ہیں یہی تو ہوتا ہے نا فضر کی نماز میں اور ہزاروں سنتیں آپ پڑھیں گے جو فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب ہے فرض کی جو اہمیت ہے وہ سنتیں اس کی جگہ لے نہیں سکتی فرض ادا کریں گے تو فرض ادا ہوں گے سینکڑوں سنتیں پڑھ جائیں آپ اور چاہیں کہ فرضوں کے برابر بن جائے نہیں ہوگا فرض کی ادائیگی ضروری ہے لیکن سنت میں اور فرق میں کچھ فرض میں فرق کچھ نہیں ہے وہی رکو وہی سجدہ وہی سورہ فاتحہ وہی قرآن سے بھی ادلاوات وہی سبحانات بھی الاال وہی اطہیات فرق کیا ہے فرق صرف نیت کا ہے نیت آپ نے فرض کی تو فرض ادا ہو گئے نیت آپ نے سنت کی کی تو سنت ادا ہو گئے فرق کچھ نہیں بظاہر ڈھانچے میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں آپ سے یہ ارتھ کرتا ہوں کہ اپنے کمائی کے ڈھانچے میں زندگی کے ڈھانچے میں کوئی فرق نہ چاہیے اسی طرح ریاض بناتے رہیے آج سے درد لگاتے رہیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے بینک بیلنس بھی بڑھاتے رہیے لیکن نیت بدل لیجیے کہ اس پیسے کو جو ہم کما رہے ہیں اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں اللہ کی مشیت کے تحت اللہ کی مرضی کے تحت گزاریں گے صرف یہ فیصلہ کر لیجیے آپ نے صرف یہ فیصلہ اگر کیا تو آپ کامیاب اور اس فیصلے کرنے میں کیا آخر خباحت ہے کیا برائی ہے اللہ تعالی کے لیے یہ فیصلہ کریں گے تو خیر و برکت بڑھے گی گھٹے گی کہ نہیں اس لیے کہ آپ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی کو بنائیں گے تو اللہ آپ کو گھٹائے گا نہیں بڑھائے گا مانزل اللہ علیہ گا قرآن اللہ قرآن نے ہم اس لیے تو نازم نہیں کیا ہے کہ تمہیں سقی بنا دیں شادت مند بنانا چاہتے ہیں پرانتو برکتوں کے लिए نازل کیا گیا ہے زندگی کو بنانے کے लिए نازل کیا گیا آپ کو اونچا के کے لیے نازل کیا گیا ہے تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ ارتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہازم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو رہنے کی کوشش کیجیے کہ ان آپ یہ زندگی جہاں آپ گزار رہے ہیں دین کے ساتھ گزاریں گے اسلام کے مطابق گزاریں گے اللہ کی مرضی کے تحت گزاریں گے مال میں بھی اور جان میں بھی اسی کی منشا پوری کریں گے اور ایک بات اور رفظ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مال جن صلاحیتوں سے آپ کما رہے ہیں یہ صلاحیتیں اس ملک نے, نہیں پروان چلائیں, اس نے پروان بھی پروان چڑھائی ہیں یاد رکھیے اس معاشرے نے پرواہ نہیں چڑھائی ہیں اس سوسائٹی نے آپ کو نہیں بنایا ہے اس رزق کے حصول کے لائق جو بنے ہیں آپ اپنے اپنے ملکوں میں بنے اس لیے اس کا حق بھول نہ جائیے اپنے وطن کا حق اپنے عزیزوں کا حق اپنے رشتے داروں کا حق اپنے ماں باپ کا حق بھول نہ جائیے وہ حق ہے آپ پر اس لیے یہاں جو کمائیں بے شک آٹھ ضرب لگائیں لیکن بھول نہ جائے اپنے اپنے وطنوں کو اپنے اپنے عزیزوں کو اپنے اپنے رشتے داروں کو ماں باپ اگر وہاں رہ گئے ہیں تو ان کے حقوق پہچانے رشتے دار عزیز و اقربا رہ گئے ہیں ان کے حقوق پہنچانا سب یہاں آ گئے ہیں تو اس وطن کے حق پہچانے اس وطن کے بھی کچھ حق ہیں آپ پر اس ملک میں آپ نہیں ہیں آپ صلاحیتیں گے توانائی یہاں صرف ہو رہی ہیں تو کم از کم مال وہاں صرف ہو اس ملک کی رشتے داری ہے آپ پر کہ جن ملکوں سے آپ آئے ہیں اس ملکی علی اللہ کا دین پن پہ بلند ہو لوگ اسے قبول کریں اس کے مطابق زندگی گزاریں اسلام کا عالم بلند ہو وہاں بھی اس کی ذمہ داری آپ پر باہر باقی ہے اس میں اگر فرسی جان نہیں لگا سکتے توانائیاں نہیں لگا سکتے صلاحیتیں نہیں لگا سکتے تو جو قوتیں مال کی اللہ نے آپ کو دی ہیں یہاں وسائل آپ کو دیے ہیں اس کو اس وسائل میں اس کا حق سمجھیں اس کو حصے بنائیں وہاں کی پرواہ کریں وہاں کی فکر کریں یہ پہلی اور اولین بات ہے اس لیے کہ جب تک نیت ٹھیک نہ ہو جب تک ارادہ صحیح نہ ہو عزمِ خر صحیح نہ ہو منزل کا ہدف صحیح نہ ہو جب تک زندگی اکارت جاتی ہے ٹھیک ہے نا کتنے ہی آم صالحہ ہاں کریں آپ کتنے ہی نئے کام کریں ساری دنیا کے غریبوں کو نوازنا شروع کر دیں اور ساری دنیا میں رفاع عام کے کام کرنے لگیں لیکن ایمن نہ ہو فلاں نقیم الحم یوم القیامت وزنا تو قیامت جن اللہ اس کا کوئی وزن نہیں لگائے گا اس لیے پہلی है بڑی چیز ایمان ہے ارادہ ہے عزم ہے نیت ہے آپ کوئی چون رہے یہ سب سے پہلی اور چیز ہے اس لیے میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے نیتیں اپنی ٹھیک کریں اب تک اگر نہیں کی ہے تو اب کر لیں اب تک یہ ارادے نہیں تھے تو اب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جب تک رہیں گے اپنے وطن کا حق ادا کرتے رہیں گے اور جب تک اس ملک میں رہیں انشاءاللہ اسلام پر قائم رہیں گے اسلام کی تقاضے پورے کریں گے اسلام کے مطالبے کریں گے پورے اور اللہ سے یہ تمنا رکھیں گے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر ہو لا لاض اللہ محمد الرسول اللہ اس ارادے سے جیے کس ارادے سے زندگی گزار خوشحالی کی زندگی گزاریں تو ان اللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے اللہ کی نظر میں بھی اور آپ کی نظر میں بھی دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ ہوں کہ ہم مسلمان ہیں امت ہے مسلمات سے ہمارا تعلق ہے یہ امت مسلمہ کسی خاص وطن سے متعلق نہیں ہے کسی خاص نسل سے متعلق نہیں ہے کسی خاص زبان سے متعلق نہیں ہے ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں امت مسلمہ ہے سب ہمارے وجود کا حصہ ہم ایک ہیں ایک امت چاہے وہ انگریزی بولنے والے بھوسنیا کے لوگ ہوں چاہے فرانس میں رہتے ہیں؟ چاہے یورپ میں رہتے ہوں چاہے پشتو بولنے والے ہوں چاہے عربی بولنے والے ہوں چاہے اردو بولنے والے ہوں چاہے ہندی بولنے والے ہوں کوئی زبان اٹھتے ہوں کسی نسل سے ہوں کسی رنگ سے ہوں کسی خاندان سے ہوں کسی برے عرص پر بستے ہوں ہم سب کے ایک وجود ہیں کبھی سفید نظر نہ کریں کسی جگہ سے سب کے درد کو محسوس کریں سب کی تکلیف کو محسوس کریں اور سب پر جو گزر رہی ہیں اس سے واقع ہوں کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ سب کے لیے دعائیں کریں کچھ نہ کر سکیں تو دعائیں کریں کچھ کر سکتے ہوں تو ضرور کریں اور کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں تو اگلی بات یہ ہے کہ دعائیں کریں ہم یہاں ہیں وو میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں کر سکتے کچھ ہم یہاں ہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے آسام میں کیا ہو رہا ہے دوسرے مقامات پر کیا ہو رہا ہے یہاں ہے آرام سے گزر رہی ہے نہیں کچھ کر سکتے لیکن ہے وہ امت یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ ان کے درد کی کثرت یہاں محسوس نہ ہو آپ حالات سے واقعیت اخبارات کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے حاصل کریں اور دعائیں کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جو مظلوم ہے ان کو ان سے نجات دلوائے سب کے مسائل کو حل کرے سب کو رونے جا رہے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نجات بخشے ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے دین کی طرف متوجہ کرے دین میں کامیاب کرے یہ تو آئے تو کرتے ہیں تو آپ اس ملک میں ہیں جور ہیں ان تمام مقامات سے جہاں مسلمان رونے جا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے پریشان کیے جا رہے ہیں زندگی और موت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اور زندگی और موت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں آزوئیں تمنایں اگر آپ तो لیں تو وہ میدان جنگ میں سب کچھ کرتے ہوئے جو پائیں گے آپ یہاں رہتے ہوئے سب کچھ پالیں گے اللہ کے رسول کی خطبے میں یہ سبق ہے آپ کے لیے اس میں کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں جس خطے میں بھی امتِ اما کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ واقفیت بھی حاصل کریں دوست و دشمن کو پہچانیں اور اپنے دوستوں کے لیے دعا بھی کریں اس لیے کہ ہم کسی جگہ رہتے ہوں ایک امت و انت و اناضین امت گمت واحدہ وان, وَإن وَانا رب دوں یہ امت سب ایک امت ہے میں ہی خدا ہوں سب کا میں ہی رب ہوں سب کا سب میری بندگی کرو تو ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ایک محمد صلی اللہ علام کی امتی ایک کعبے کی رخ کر کے نماز پڑھنے والے ایک اسلام کو ماننے والے ایک دین کو ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے ایک حدیث کو ماننے والے سب ایک امت ہے ان اللہ حب الدینہ یو قاتل سبیلی سفن کرنا ہم بنیادم اللہ کو پیار ان لوگوں پر آتا ہے اللہ کو پیار ان لوگوں پر آتا ہے جو اس کی راہ میں بنیان مرسوس بن کر لڑتے ہیں سب بستہ ہو کر تو ہم مگر کہیں سب بستہ نہیں ہیں جسمانی حیثیت سے تو انشاءاللہ شاء دعاؤں کی حیثیت سے آرزوؤں کی حیثیت سے تمناؤں کی حیثیت سے ضرور ہم سب بستہ ہیں اور ایک جماعت ہے ایک گروپ اس میں ہمیں کوتا نہیں کرنا چاہیے پھر میں آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ اس وقت یہاں خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم مظلوم نہ ہوں جہاں ہم ستائے نہ جا رہے ہوں جہاں رونے نہ جا رہے ہوں اور اگر کہیں ہیں بھی اقتدار میں اور حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں تو وہاں بھی ایملس ہیں کوئی مقصد زندگی نہیں ہے منتشر ہے کیا غلط کہہ رہا ہوں میں مقصد سامنے نہیں اسلام سامنے نہیں ہے اگر کئی حکومتیں بھی حاصل ہیں تو بہت کسم پرش پرسی کی حالت میں بے بسی کی حالت میں ہیں ہم کو پوری دنیا میں پینتالیس چھیالیس ملک آزاد ملک ہمارے پاس ہے لیکن کیا ان کو اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں اسلام کو نسب الین نہیں بنایا مسلمان ہیں کچھ مسلمانوں کے سے کام بھی کرتے ہیں وہ کہیں کہیں اسلام کے تعزیرات بھی نافذ ہیں صدائیں بھی نافذ ہیں لیکن اسلام بے بسی اور بے بےکسی کی زندگی گزار رہا ہے ہر ملک میں ہر جگہ آپ جہاں سے آئے ہیں اپنے ہمارے ہندوستان پڑوسی ملک سے وہاں کا حال دیکھ لیجیے کس انتشار کی زندگی ہے کس خلف چار کی زندگی ہے اسلام پیچھے ہیں انسان مسلمان آگے ہیں حالانکہ لاہ نے ہدایت دی تھی لا تو قدم بہن اللہ, اللہ رسول ہی اللہ رسول سے آگے آگے نہ چلو پیچھے پیچھے چلو اتباع کرتے ہوئے چلو بے مت ہو کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اللہ سے بھی بے نیاز رسول سے بھی بے نیاز آگے چل رہے ہیں آگے آگے چل رہے ہیں ہدایت سے بے نیاز ہیں تو اس وقت حالت ہماری بہت ابتر ہے پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری حالت اب تک نہ ہو کہیں تو ایسا بھی ہے جیسے آسام میں ہے بھوسیا میں ہے ستاائے جا رہے ہیں ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے اسلحہ بھی نہیں ہے بس روندہ دشمن روند رہا ہے بن کر رکھا ہے طرف سے اور اسلام دشمنوں نے چاروں طرف سے ناکہ بندی کر رکھی ہے اس پورے پورے ارض میں کہ یہ روئیں یہ پیٹے جائیں مارے جائیں رونے بھی نہ پائیں فریاد بھی نہ کرنے پائیں اس انداز کی منصوبے ہیں یہ پوری دنیا میں ہے یہ پوری دنیا کی میں نے ہر کسی تصویر کھینچی ہے آپ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے ٹی وی کا مطالعہ دیکھتے ہوں گے حالات سے باخبر رہتے ہوں گے پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ کسی بھی خطے زمین میں سکون کی سانس ہم نہیں لے رہے ہیں ہر جگہ ہم زبوں حال ہی میں ہیں قسم پی میں ہے لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے یہ تو میں نے سیری کسی ایک طرف کی کی آپ کے سامنے یہ حالت میں جیسے موہالی بھی ہے بے بھی ہے مضمومیت بھی ہے مقوریت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک عجیب و غریب بات اور ہے وہ یہ ہے کہ اب سے چند صدی پہلے ایسا دور کبھی نہیں آیا تھا جس میں مسلمان نوجوانوں میں ایسی بیداری ہو جہاد ہے بات مسلمان نوجوانوں میں دین کے احجی ایک لہر ہے دین کی بیداری کی ایک لہر ہے ایک جگاؤ ہے جاگ رہی ہے امت اور لوگ کہتے ہیں نوجوان بگڑ گئے میں ہی ارد کرتا بوڑھے بگڑے مجھے ان نوجوانوں نے سنبھالا ہے ان نوجوانوں نے راہ دکھائی ہے آپ پڑھیں پورے حالات دیکھیں کسی ملک کا سفر کریں سینٹروں میں آپ کو چودہ سال سے لے کر بائیس سال پچیس سال تک کی عمر کے نوجوان ملیں گے کثرت ہے ان کی ان کے چہروں پر دہاڑیاں آ رہی ہیں اور انہیں فکر ہے لین کے سیکھنے کی سمجھنے کی میرے جاننے والوں میں سینکڑوں لوگ ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسی طرح کا ذمہ ہے جوانی کی عمر ہے سیکھ رہا ہے جی قرآن جلد کر رہا ہے فخر ہے اس پر کہ میرے بچے نے دو سورتیں نال یاد کر لی چار سورتیں یادیں اس ملک میں گھومیں گے آپ دنیا میں تو آپ کو محسوس ہوگا نیو یارک میں اب سے درال پہلے صرف تین جگہ چار جگہ نماز ہوتی تھی تین چار مسجدیں اس سال آج وہاں پر ایک سو چالیس جگہ مزید نمازیں پڑھی جا رہی ہیں شکاگو میں اب سے دس سال پہلے صرف تین جگہ ترابی پڑھی جاتی تھی اس سال چھپن جگہ ترابی پڑھی گئی یہاں سینٹر نہیں تھے وہاں سینٹر کھل رہے ہیں جہاں بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں جہاں بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے جہاں مسلمان آئے جا رہے تھے غیر سے پتہ نہیں وہ سنیا کے محاذ پر سینکڑوں نہیں لاکھوں موجود ہیں جب یہ اللہ کے برشتے ہیں یا کہیں سے نوجوان تھے اور ان اللہ تعالی بے شک یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس دنیا کے اسلام دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے انہیں سنابود کر دیا جائے اس کو اس ملت کو اس امت کو یہ بنا ہے منصوبہ کوشش بھی ہو رہی ہے اس کی جدوجہد بھی ہو رہی ہے اور کہاں رونے نہیں ہیں آپ کہیں اگر آزاد حکومتیں بھی ہیں تو قابو نہ کسی اور کے ہیں نکیل گئی کسی اور کے قبضے میں ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ رحم و کرم پر ہیں یہ حالات ہیں ہمارے لیکن یہ منصوبے کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں ہی نافذ ہیں اور لوگ سوچ رہے ہیں تو منصوبے صرف یہی نہیں ہوتے جو زمین پر بنتے ہیں منصوبے آسمان پر بھی بنتے ہیں اور نافذ وہی منصوبے ہوتے ہیں جو آن پر بنتے ہیں یہ زمین کے منصوبے دھڑے رہ جاتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ یہ نافذ نہیں ہوتے اللہ جتنی بھی وقت تک نافذ ہوتے ہیں اللہ جب رسی کھینچ لیتا ہے تو منصوبہ وہ پورا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی چاہتا ہے آج سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے روئے زمین پر مصر کی سرزمین میں ایک منصوبہ بنایا تھا اسلام دشمن نے یاد ہے آپ کو منصوبہ یہ تھا کہ ہماری لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا روندنے کے لیے ہمیں دہشت کرنے کے لیے اور ہماری نوجوان نسل کو نسل کشی کی جائے گی بچے پیدا ہوتے ہی مار ڈالے جائیں گے لڑکے مار ڈالے جائیں گے یہ منصوبہ بنا تھا یاد ہے نا آپ کو اور اس وقت کا سپر پاور تھا آج, آج کا ورلڈ آرڈر الگ رہے اس وقت کا ورلڈ آرڈر تھا اور اس وقت کا سپر پاور تھا اس نے کہا تھا آنا رب کم سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا سپر پاور میں ہوں میرے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالی نے سنا اس منصوبے کو اور وہیں جہاں اس منصوبے کا ذکر اللہ تعالی نے کیا فرون اعلیٰ فلف فرعون بڑی سرکشی پر اترایا زمین نے وجہ اعلی اعلی سے اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے ایک گروہ کو پرستہ کر رہا ہے روند رہا ہے جو زب نہ ہوں وقت ہی ہوں ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے زبا کر رہا ہے ان کی لڑکیوں کو چھوڑ رہا ہے بیگار لینے کے لیے بے عزت کرنے کے لیے کا من مفتی بڑا فساد پھیلا رہا ہے یہ اس کا منصوبہ تھا بڑے زور شور سے اس نے چلایا تھا اسرا بری اسرائی نئے تھے بے بس تھے کمزور تھے بے طاقت تھے کوئی سہارا ان کا نہیں تھا لیکن اللہ نے کہا اس سے اگلی آیت میں یہ منصوبہ تو سرام کا تھا سپر پاور کا تھا ہمارا منصوبہ کیا تھا آگے بیان کیا جو اور ہم نے منصوبہ بنایا ہم نے ارادہ کیا ان ملینخ کا محسان کریں اس قوم پر اس ملت پر جو زمین میں پسپا کر دی گئی ہے کمزور بنا کر رکھ دی ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس قوم پر احسان کریں منا جالہ اور حکمرانی اس کو عطا کریں انہیں ائما بنائیں انہیں حکمران بنائیں منا جا اور جس سرزمین کا فہرام سپر پاور بننے کی فکر میں ہے اس کا وارث بنی اسرائیل سرج عالم الارسی انہیں کو وارث بنائیں سرزمین کا ونمک کے نہ لاؤں اور زمین بوئیں ان کو اقتدار بخشیں قرآن کی صاف آیت ہے آپ اتنی عربی ضرور جانتے ہوں گے ونومک کے نہ لاؤں اور ان کو اقتدار عطا کریں وہ نوری یا فرون وہ كَانُوا جنوا من <يَحضرون> کو اور حامان کو اور اس کے لشکر کو جس چیز سے وہ لڑک رہے ہیں وہ واقعاتی دنیا میں کر کے دکھا دیں آج دنیا کو بھی خطرہ یہی ہے کہ اسلام کہیں نہ آ جائے اس وقت بھی یہ خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کامیاب نہ ہو جائیں اور یہ ذبح طریقہ یہ مثالی نظام زندگی جو فرعون کا ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے موسا یہ خطرہ تھا فرون بھی لر رہا تھا خامان بھی لر رہا تھا ان کی قوم بھی لرز رہی تھی لیکن اللہ نے کہا میں منصوبہ بنایا اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کیا اللہ تعالی اختیار کرتا ہے فرون سے کہا وہ سختی پرورش کرو جو تمہیں تباہ کرے گا گھر میں پالو سے جس سے تمہاری تباہی کرانی ہے اسے تمہیں گھر میں پالنا پڑے گا چناجے اس نے اپنے گھر میں تربیت کی تھی آداب حکومت سکھائے اسے بازی کا رہنے والا بچہ تھا آداب حکومت سکھائے آداب شاعری سکھائے اس کے گھر میں رہ کر اور پھر اس نے بڑھا تختہ الٹ دیا یہ ہماری تاریخ ہے یہ تاریخیں بار بار دہرائی گئی ہیں کوئی فکر نہ کیجیے پھر انشاءاللہ شاء اللہ دہرائی جائے کب دہرائی جائے کیسے دہرائی جائے آپ سے صرف یہ ارد کرنا ہے کہ آپ تو اللہ کے اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں بس اتنی سی بات ہے آپ کرنا کچھ نہیں ہے آپ آپ اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اس کا اپنی تیاری اس بات کی کر لیں کہ اس منصوبے میں آپ کو رنگ بھرنا ہے آپ کمزور ہیں بے وسیلہ ہیں مقبول ہیں مجبور ہیں بے وسائل ہیں بے صلاحیت ہیں سب معلوم سب منظور سب ہیں، سب کا ہے لیکن کیا آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کی قوت کی بنیاد پر آپ کی طاقت کی بنیاد پر اسلامی لشکر نے فتح پائی ہے کبھی نہیں ایسا ہوا پوری تعریف گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی میدان جنگ فتح نہیں کیا ہے اپنے تعداد لشکر پر کی بنیاد پر پوری تعریف گواہ ہے اسلامی تاریخ مسلمانوں کو جب بھی سدا نصیب ہوئی ہے جب بھی ان کا لشکر ظفریاب ہوا ہے تو اللہ کی حمایت و نصرت سے ہوا ہے ابھی یہی قدم کی مثال ہے یہاں سے چند میل کے فاصلے پر بدر کا میدان ہے کل کی تاریخ ہے کل کی بات ہے تین سو تیرہ ہم وہاں پہنچے تھے رسول کی قیادت میں پہنچے تھے اس سے عظیم تر تربتی دنیا نے کبھی دیکھی ہے نہ کبھی دیکھ سکتی ہے ایسا قائد ملا تھا ہمیں جو لشکری تھے اس کی قیادت میں ان جیسے شریف انسان بھی آسمان کی آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور اب شاید قیامت تک کبھی نہ دیکھ سکے تین سو تیرہ تھے ساز و سامان بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے سواریاں بھی نہیں تھیں کیونکہ صاحب صحیح بات ہے نا مگر فتح یقین نہیں بدر کا میدان گواہ آدمی لیکن اللہ تعالی نے کہا یہ فتح تمہاری تعداد کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم میدان جہاز میں آئے ہو اللہ کے رسول نے تین سو تیرہ کو میدان جنگ میں لا کر اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا اور کہا ہے برمر دگار یہ تین سو تیرہ ہے جو میں زندگی بھر میں تیار کر کے لایا ہوں یہ میری پوری زندگی کی پونجی ہے اگر یہ فنا ہو گئے تو تیری بندگی نہ کی جا سکے گی روئے زمین پر اس لیے تو ان کی حفاظت فرما تو ان کا بیڑا پار لگا تو پھر اللہ تعالی نے وعدہ کیا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھاتے نہیں تھے گرگرا رہے تھے کبھی چادر گر جاتی تھی کبھی اٹھا لیتے تھے اس تناؤ ہم میں تھے گڑا رہے تھے دقت تاریخی آپ پر اب بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے بہت ہو چکا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا آپ نے سر اٹھایا سجدے سے اور پھر ایک مٹھی بھر ریت لے کر کافروں کی طرف پھینکا شاہ وجوہ کہتے ہیں وہ پھینکا یاد ہے تاریخ آپ کو اللہ نے کہا ہے رسول یہ مت سمجھنا کہ ریتا تم نے پھینکا ہے مما رمائی تھا اس رمائی تھا اور جو کچھ تم نے پھینکا ہے جب پھینکا ہے بلا کن اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکا فلم تخت رو ان کو فار کو تم قتل نہیں کر رہے تھے بلا کن اللہ قتلا ہوں بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم جب بھی فتح آب ہوئے ہیں اللہ کی نصرت و حمایت سے ہوئے ہیں ہاں اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اللہ کی نصرت و حمایت تین سو تیرہ تھے مگر رسول کی خیادت میں اللہ کے آگے قربان ہونے کے تیار ہو گئے تھے سب کچھ سپرد کر دیا تھا اللہ کے اللہ کے وفادار تھے اللہ کے سپاہی تھے اللہ کے لیے نکلے تھے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کی جو اسلام آپ نے اپنایا ہے وہ سعور کے ساتھ وہ وفاداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کیجیے جھوٹے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا جو عائد کے پختہ ہوتے ہیں جو عائد کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جو وعدے اللہ سے کیے اسے پورا کرنے کا عزم کیجیے آپ ایمان لائے ہیں تو واقعی ایمان لے آئیے آپ اسلام لائے ہیں تو واقعی مسلمان بن جائیے اور اللہ کو دکھا دیجیے کہ ہم سچے لوگ ہیں ہم جو واحد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تم پر ایمان ہے تم پر خدا ہو جائیں گے تم پر قربان کر دیں گے مال و جان اس میں آگے بڑھیے کر کے دکھائیے کہ انشاءاللہ شاء آپ تھوڑے ہوں گے بے وسیلہ ہوں گے خدا اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ جس کو چاہتا ہے بااہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے خل اللہ مالکل اللہ ملک کا اقتدار تو تیرے پاس ہے تو جن ملک منتشا جسے چاہتا اقتدار دیتا ہے وہ تنجول ملک میں منتشا جس سے چاہتا اقتدار چون لیتا ہے وہ تو عز جسے چاہتا عزت دیتا ہے وہ تو زند منتشا اور جس سے چاہتا عزت دیتا ہے بی اٹیکل خیر سارا خیر تیرے قبضے میں ہے چن نکالا کل شہ تو ہر چیز کیا ایسا نہیں ہے بڑی سدایں اٹھ رہی تھیں کہ کون ہے جو کمیونزم کو اٹھا دے گا چٹھیوں میں ڈھالیا اللہ نے بارہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور کیا دوسرے ملک ایسے نہیں ہو سکتے جو باون ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں کوئی مریض نہیں ہے آپ تیار ہو جائیں خدا کے منصوبے میں رن بھرنے کے لیے مس چرچ چرچ صرف اتنی ہے کہ ہم خدا کے منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کی منشا ہے کچھ کچھ ہو رہا ہے غیر سے انتظامات ہو رہے ہیں حالات بتا رہے ہیں نوجوانوں میں لہر ہیں یہ اتنے لوگ جمع ہوا کرتے تھے کہ ایک فکر ہے ایک دن ہے ہو چکی جلت بہت ہو چکی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ زلیل ہیں زبوں حالی میں مبتلا ہیں قسم خدا کی آج بھی اس زبوں حالی کے باوجود مسلمانوں میں ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے تقوا کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں پوری دنیا سے اگر ہم چیلنج کریں کہ ایسے شخص لے آؤ تو کسی قوم کے پاس نہیں ہے ایسے ایسے ایماندار ایسے پاک باز ایسے متقی انسان آج بھی جتنے ہمارے پاس ہیں کسی قوم کے پاس نہیں ماوسی کی کیا بات پھر یہ کہ بہت ہماری ذلت کو بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں ایک ہزار سال تک ہم نے اقتدار میں گزارا ہے کوئی سال یاد نہیں ہے آپ کو اسپین سے ہمارا آخری قافلہ سولہ سو چھ میں نکلا ہے آج انیس سو چورانوے ہے کیا زیادہ مدد ہوئی ہے کیوں پریشان ہوتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو چار سو سال کی بات ہے اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم ہیں پھر اللہ تعالی کا کرم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی معدنیات ہیں جتنے مسائل ہیں اس پورے زمین سے اگنے والے اس کا بڑا حصہ آپ کو دے رکھا ہے پٹرول آپ کے پاس کوئلہ آپ کے پاس لوہا آپ کے پاس سونا آپ کے پاس ساری نیادیں दे ہیں آپ آپ اگر نہ پہچانتے ہو اس کو نہ سمجھتے ہوں اس کو اس سے تعلق نہ جوڑتے ہوں نظر نہ جاتی ہو آپ کی طرف کوتا ہی ہے تو اب بھی اس حالی کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی نوازیں بہت ہیں بس ہم ہی تیار نہیں ہیں اللہ کی راہ اب بھی کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا بات یہ ہے کہ سب حالات ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کریں اور ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں کچھ گڑبڑ کریں تیار کریں مسلمان اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں حالات سب اللہ تعالی کی کرے ہماری تنظیم مضبوط ہو ایک امیر کے کہنے پر ہم چل رہے ہوں کردار کے انسان ہوں امن و ہو نہیں مل کر ہمارا منصوبہ ہو اس منصوبے کو لے کر چلیں تیاری کریں اولاد کی تیاری کریں خواتین کی تیاری کریں خود کو تیار کریں اسلام کے لیے اسلام کا پیکر بنے نمونہ بنے تو انشاءاللہ اس دنیا کی ضرورت بن جائیں اور جب مسلمان اس دنیا کی ضرورت بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا یہ بات معلوم ہے پہلی بہن جب آئی تھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر خدیجہ سے کہا ہماری ماں سے کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کی ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو اللہ کے قیس بندی کے جناب میں کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اور یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ضائع نہیں کرے گا کہ غار ہرام میں تاج گزار ہیں وغیرہ غار ہدا میں ذکر میں رہتے ہیں رات رحر اللہ کے لیے جاگتے ہیں یہ نہیں کہا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں محتاجوں کے کام آتے ہیں یتیموں کے کام آتے ہیں غریبوں کے کام آتے ہیں انسانوں کے کام آتے ہیں جو منت انسانوں کے کام آئے اسے اللہ ضائع نہیں کرتا ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی انسانوں کی اللہ نے اس گلشن کی باغبانی سے ہمیں را لیا وہ اپنے اپنے گلشن کو دبا نہیں ہونے دیتا ہم سے جو اچھا کر سکے اس سے کرا آج اگر آپ اپنے آپ کو تیار کر کہ اے اللہ تیرے گلشن کو ہم سواریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو حوالے کیا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی نصرت اور خدا کی حمایت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اس ذہن میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس منصوبے میں کیسے رنگ بھریں کیسے اپنے آپ کو تیار کریں اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں ان شخصیات پر جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اپنی زندہ کی شب روز کی کوششوں سے اس تحریک کو برپا کیا اور ہم تک یہ پہنچی آج ان کا ہم نام لے رہے ہیں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں اور اس کے کچھ حصے کچھ, کچھ, کچھ کام یہاں پاکستان کے احباب بھی کر رہے ہیں کچھ ہندوستان کے احباب بھی کر رہے ہیں اسی منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اپنی توانائیوں کو کیسے لگا سکتے ہیں اپنی قوتوں کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں اپنے مار کو کس طرح ہم خرچ کر سکتے ہیں کہاں ہم تمہارے لیے مفید بن سکتے ہیں کس طرح تمہارے گاؤں آ سکتے ہیں اس تنظیم سے جڑ جائیے اپنی آزادی کو ختم کر کے اس تنظیم کے حوالے کیجیے اپنے آپ کو اور پھر جو راہیں بنے جو منصوبے بنے جو پروگرام بنے ان پروگراموں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے ڈاٹ او